رب غفور کے سہارے بسم اللہ ہی و مرصہ ان رب اللہ غفور الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا بے شک میرا رب ہی بخشنے والا مہربان ہے جب طوفان آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والے ساتھیوں سے فرمایا اللہ کے نام سے کشتی پر سوار ہو جاؤ کچھ غم فکر اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے غفور یعنی بخشنے والا اور رحیم یعنی مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی شان مغفرت اور شان رحمت ہی ایمان والوں کو ہر طوفان ہر مصیبت اور ہر آزمائش سے پار لگاتی ہے کشتی یا کسی بھی سواری پر سوار ہوتے وقت یہ والحانہ دعا پڑھ لینی چاہیے